یوم عرفہ کا روزہ نو ذوالحجہ عرفہ کا دن اس دن لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں حج کا رکن رکن اعظم ادا کرتے ہیں یعنی وقوف عرفہ یہ وہ دن ہے جس میں جہنم سے نجات کے پروانے سب سے زیادہ عطا ہوتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس دن کے روزے کا خوب اہتمام کریں بارہ گھنٹے کی معمولی سبوک پیاس اس دن بہت کام آئے گی جو دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا یوم عارفا کے فضائل اور اعمال قرآن اور سنت میں یوم عارفا کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں آل علم نے اس بابرکت اور عظیم دن کے تیرہ خاص فضائل لکھے ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ یہ جہنم سے آزادی پانے کا دن ہے اس دن کی دعا میں اللہ پاک نے بڑی خیر رکھی ہے یہ وہ دن ہے جس میں دین مکمل ہوا اور نعمت پوری ہوئی الم اکمل لکم دینکم کیا معلوم آئندہ ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ اس لیے غنیمت سمجھ کر اس دن کو کمانے کی کوشش کریں رات کو تہجد کچھ نوافل و دعا پھر سحری کھائیں اذان اذان ہوتے ہی مسجد تمام نمازیں تقبیر اولا کے ساتھ فجر کے بعد مسجد میں اپنی جگہ بیٹھے رہیں اشراق تک پھر دو یا چار رکعت اس کا اجر حج اور عمرہ کے برابر ہے اور بعض روایات میں اس کا اجر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ ادا کرنے جیسا ہے دوپہر کو زور کا وقت داخل ہوتے ہی سلاد و سارا دن ذکر تکبیر تلاوت صدقہ روزہ اور دینی کام میں گزر جائے اور شام کو افطار کے وقت گرم آنسوں اور دعا